الحمدللہ والسلام الحمد نبی وعدہ ایک مفتی حنیف قریشی صاحب کا کلپ میں نے سنا ہے اس کلپ میں فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح اللہ کے نبی کی حاضر اور ناظر ہوتی ہے یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ بریلویت اپنا عقیدہ بھی ابھی تک واضح نہیں کر سکی حالانکہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے کتاب کا نام حاضر و ناظر رسول لکھنے والے مفتی محمد امین صاحب یہ مولوی سعید صاحب کے باپ ہیں انہوں نے صفحہ تریانوے پہ لکھا ہے بعد حضرات کا خیال ہے کہ حضور صرف روح کے ساتھ حاضر اور ناظر ہیں یہ خیال صحیح نہیں ہے بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی جسم مبارک کے ساتھ حاضر اور ناظر ہیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں اسی جگہ اگر میں ایک سوال کر دوں رضا خانیوں سے کہ آپ بتائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو نظر آنے والا تھا اس کو صحابہ نے دیکھا تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ایمان کی حالت میں پائی تھی وہ تو صحابی بن گیا تھا اب اگر آپ کو نظر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مبارک تو آپ دعویٰ کریں صحابیت کا اگر نہیں صحابیت کا دعویٰ نہیں کرتے تو ایک اور کمپنی بھی تھی جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا لیکن وہ صحابی نہیں تھے وہ ابو جال اطبا اطبہ شہبہ تھے تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جھوٹ گولا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں اور مسوف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی حاضر اور ناظر ہیں حالانکہ مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب جال حق میرے ہاتھ میں ہے جال حق میں مفتی احمد یار نعیمی صاحب لکھتے ہیں ہر جگہ میں حاضر اور ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں ہے آگے لکھتے ہیں اللہ تعالی کو حاضر اور ناظر ماننا بے دینی ہے وہ کہہ رہے ہیں مفتی امی یار نائمی کہ یہ صفت اللہ تبارک و تعالی کی ہرگز نہیں ہے مفتی حنیف قریشی سے فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہے حاضر اور ناظر ہونا آگے مفتی صاحب نے فتوہ بھی جڑ دیا اللہ تبارک و تعالی کو حاضر اور ناظر ماننا بے دینی ہے جا الحق صفحہ نمبر ایک پر موجود ہے اور آمد رضا خان کا فتوہ رزویہ فہارش اٹھائیے احمد نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ الفاظ برے یہ الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے برے معنی رکھتا ہے یہ الفاظ اور میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے کتاب کا نام حاضر و ناظر رسول یہ بھی مفتی امین صاحب کی ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے حاضر اور ناظر یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال جیز نہیں ایک سو پر موجود ہے اب دیکھیے مفتی محمد امین صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا جیز نہیں ہے اب مفتی حنیف قریشی صاحب نے استعمال کیا ہے اس نے یہ ایک نجائز کام کیا ہے اور مفتی یار نے لکھا ہے کہ وہ بے دین ہو جاتا ہے اب مفتی حنیف قریشی صاحب بے دین بھی ہو گئے میں نہیں کہہ رہا بلکہ جا لمبر ایک سو تریاسٹ پہ انہوں نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور نازر ماننا بے دینی ہے تو اب مفتی صاحب مفتی امار نعیمی کے فتوی کے روح سے ہوئے اور مفتی امین کے فتوے کی کام کیا اور روح سے نجائز رضا خان بریلی کے نزدیک اس نے یہ برا کام کیا کہ اس نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ الفاظ برے معنی رکھتا ہے تو میں موصوف سے پہلے پوچھوں گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر کہتے ہیں تو اب بے دین ہوئے جب بے دین ہوئے تو پہلے سب سے پہلے آپ کلمہ پڑھیے